الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء بعد فعوذ بالله السميع للم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وحات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان اللہ حرم علیکم وقوق الامہات حرم ایو حرم تفعیل ہے اس کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا وقوق حق یا یعق مصدر ہے اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا امہات ام کی جمع ہے امہوں کی جمع ہے امہات امہیں وعد البنات وعدت وعد يدو وقدا اس کا معنی ہوتے ہیں زندہ درگور کرنا اپ قران مجید کے اندر پڑھتے ہیں واذا الموقوده تسئل في هي ماده ہے وقدل بنا وقد کا معنی کیا ہے زندہ درگور کرنا زندہ دفن کر دینا ومن اوحا ومنع منع یمن منعا معنی روکنا منع کرنا اور باز رہنا کسی چیز سے ہاتی اس میں فعل ہے امر کا افعال پڑھ لیے ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں ہئی ہاتھ شتان فرحانا وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح ہاتھ اس میں فعل ہے بانا ایتے دے دو و کریں ہلاکوں کرے ہاں مانا مکرو ناپسندیدہ قیلہ قیل مجھول کا سیغہ ہے ماضی مجھول بمعنی کہا گیا قالا ماضی معلوم کا سیغہ ہے کسرت السوال کسرت زیاتی سوال سوال ہے اضاعت المال اضاعت مانا زائع کرنا مال مال جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے اندر اس حدیث کے اندر چار چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں اور تین چیزیں مکروح کل سات چیزوں کو بیان کیا ہے چار چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اور تین چیزوں کو مکروح کہا ہے ناپسندیدہ کہا ہے چار چیزیں جو حرام کی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ان اللہ تعالی حرم علیکم اقوال محاف ماؤں کی نافرمانی سب سے پہلی چیز ماں کی نفرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے کیوں اس لیے کہ ماں کی مشقت بہت زیادہ ہے ماں کی مشقتیں بہت زیادہ ہے شروع دن سے لے کر آخر تک ماں ہمیشہ مشقتیں برداشت کرتی ہے سب سے پہلے ایک عرصہ دراز تک اپنے بچے کو اپنے جسم کے اندر اور اپنے پیٹ میں محفوظ کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے پھر اس کو جنم دینے کے بعد پھر اس کی پرورش کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک تربیت کا زمانہ آتا ہے تو گویا یہ درجہ بدرجہ درجہ وقتاً فوقتاً یہ ماں کی مشقتیں ہی مشقتیں ہیں وہ خود رات بھر جاگتی ہے لیکن اپنے بچوں کو سکون سے سلانے کی کوشش کرتی ہے تو اس لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا نمبر البنات بچیوں کو زندہ درگور کرنا آپ والے السلاطلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی یہ بات اگر کوئی انسان تاریخ پڑھے یا دین اسلام اور شریعت کو پڑھے تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر آیا ہو جاتی ہے کہ واقعتا اگر عورت ذات کو عزت اور احترام ملا ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام نے دیا ہے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی ہر کسی کو اگر عالم اسلام اور اسلام کے آنے سے پہلے کے زمانے میں اگر عورت کو دیکھا جائے تو عورت کا کوئی مقام کوئی عزت نہیں تھی جس کی ایک وجہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وقل البنات ایک یو سمجھے کہ عورت ذات عورت ایک داغ بن گیا تھا اور ایک دھبا تھا پوری انسانیت کے اندر اور اس سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا کرتا تھا اس سے لیے وہ اپنی اپنے لیے بیٹی ہونے کو برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا اور اس کے لیے یہ معاشرت اس کو مجبور کر دیتی تھی کہ وہ اپنی اگر اس کی بیٹی ہوگی ہے تو اسے جا کر زندہ دفن کر دے اور یہ رہا ہے آپ نے سورت تکبیر پڑھ لی ہوگی اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ ادل موقع تو وہ ادل بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ہار محسوس کی جاتی تھی اور آج کے زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں ایسی باتیں ہیں لیکن یاد رکھا جائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے تین بیٹیوں کو پرورش کرے گا ان کی اچھی تربیت کرے گا اچھی جگہ میں ان کا نکاح کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو بلند کر کے دو انگلیوں کو یوں کر کے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس نے اپنے لیے تین بچیوں کی پرورش کی ہوئی. اسی طرح سورہ شورہ کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں بیٹے بھی دے دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹیاں جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتے ہیں بالکل ہی ویسے چھوڑ دیتے حاکیم چھوڑ دیتے ہیں بانج بنا کے چھوڑ دیتا ہے یعنی اس کو کچھ بھی نہیں دیتا تو وہاں پر اس کے آخر میں مفسرین فرماتے ہیں آیت کی تشریح میں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی نے وہاں پر بیان ہی لڑکی کو کیا ہے کہ جس کو چاہتے ہے اللہ تبارک تعالی کیا دے دیتے ہیں بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ کو يَشَاءُ یشا یا يَشَاءُ میشاسن نمبر ایک جس کو چاہتے ہے بیٹیاں دیتے بولی معیشہ <الذکور> جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جو قرآن او ہوا اناسا یا جوڑے دل ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی و یا جانو میں شاہ وہ عقیمہ نمبر چار پر فرمایا جس کو چاہتا ہے بانج ہی رکھ دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے یہ اس کی حکمت اور قدرت کی نشانی ہے سب سے پہلے ذکر کیا یہاں بولی میں شاہ و جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک سب سے پہلے بیٹی کو بیان کیا ہے تو اس میں حکمانے لکھا ہے کہ جس عورت کے بطن سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے آئی بات سمجھ تو بہرحال اور کئی ساری باتیں ہیں تو بیٹی سراپا رحمت ہی رحمت ہے اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں تو وہ جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وقت البنا تو لڑکیوں کو زندہ در کرنا یہ بھی کیا ہے حرام ہے وہ وَحَاتِ ہا آپ اس کو مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو ماضی کا طریقہ بھی پڑھ سکتے ہیں منع اس کا معنی ہوتے ہیں رکنا باز رہنا بخل کرنا یعنی کسی اگر کوئی بندہ کوئی چیز مانگے تو یہ اس کو نہ دے بخل کرنا رک جانا وَحَاتِ ہاتھے کا معنی دو اب من وَحَاتِ کا معنی ہم کریں گے کہ من حرام کرا دے دیا ہے کنجوسی کو اور اسی طرح حرام قرار دے دیا ہے مانگنے کو یہ جو دستے سوال دراز کرنا ہے کسی سے یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ حرام ہے حرام اگر کسی کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہے اور اس کا سامان ہے کھانے پینے کا تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے ہاں اگر ایک دن کا بھی کھانا پینا نہ ہو تو پھر گنجائش ہے لیکن اس کے علاوہ میں مانگنا حرام ہے تو چار چیزیں محرمات میں سے نمبر ایک ماؤں کی نافرمانی نمبر دو لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ درغور کرنا نمبر تین کنجوسی کرنا روکنا نمبر چار ہاتھی مانگنا سوال کرنا یہ چار چیزیں حرام ہیں تین چیزیں مکروح ہے ناپسندیدہ ہیں وہ کون سی و کرے قیلا و قال مکرو ہے تمہارے لیے قیلا و قال مطلب کہنا اور سننا تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ ہم پیرا اوقال سے کریں گے فضول باتیں کیا ترجمہ کریں گے اور مکروح ہے تمہارے لیے فضول باتیں فضول کے بحثوں باتیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اس طرح کی فضول بحثیں چھیڑ کر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو کیا ہے ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا مکرو قرار دے دیا گیا ہے نمبر دو کثرت سوال زیادہ مانگنا اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے چلو جس جی حد تک ضرورت ہے اس حد تک تو کسی سے کیا ہے کوئی چیز طلب کی جا سکتی ہے مانگی جا سکتی ہے لیکن اتنا ہی زیادہ مانگنا شروع کر دیا جائے بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے مانگنے کی بس وہ پھر مانگتے ہی رہتے ہیں ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو تو کسرت اس سوال کو بھی کیا کر دیجیے مکرو کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے نمبر تین اضاط المال مال کو ضائع کرنا جس کو کہتے ہیں اسراف مال کو ضائع کرنا یہ بھی کیا ہے مکرو ہے تو تین چیزیں مکرو اور چار چیزیں حرام فرار دے دی گئی ہیں اس حدیث مبارکہ میں وقال ترجمہ دیکھیے دوبارہ اور عبارت پر بھی نظر رکھیں رکھے بے شک اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تم پر ماؤ کی نافرمانی کو وقت دل اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو وہ اور کنجوسی کو وہ اور مانگنے کو و کرے اعلی کو اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے پیلا و قال باتیں وکثرت سوالے اور زیادہ مانگنے کو زیادہ سوال کرنے کو و اضاع اور مال کو ضائع کرنے کو تو چار چیزیں حرام اور تین چیزیں مکرو قرار دے دی گئی ہیں تمہارے لیے جی حدیث نمبر ایک الله دس احب العمال الله فل ولبف الله احب العمال احبا کئی مقامات پر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں مطلب زیادہ پسندیدہ العمال عمل کی جمع ہے الفق اللہ ولبغف اللہ یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں دیکھیے اللہ اللَّهِ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ الحب في اللہ کے لئے محبت کرنا في اللہ اور اللہ کے لیے بغذ اور نفرت کرنا بغذ کرنا یہ حدیث کرائی ہو تو بزرگ فارغ ابھی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور پوچھا کہ افضل اعمال کیا ہے تو عام طور پر صحابہ اکرام کی ترتیب اور جواب یہ رہا ہے کہ اللہ و رسول ہوا عالم کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں لیکن بعض دفعہ صحابہ کرام اپنی سمجھ کے مطابق جواب بھی دیتے رہے ہیں سوال کے مطابق تو کسی صحابی نے حضرت ذر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ نماز پڑھنا اور زکات دینا کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ جہاد کرنا تو اس موقع پر آپ علیہسدلام نے مختلف صحابہ سے پوچھنے کے بعد آپ نے خود فرمایا کہ احب العمال الحب اللہ اللہ کہ پسندیدہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا کہ ہم جس چیز کو بھی عزیزت رکھیں جس چیز سے بھی محبت کریں جس شخص سے بھی محبت کریں جس کام سے جس عمل سے ہمیں محبت ہو جس چیز سے محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو اور اگر جس چیز سے نفرت ہو جس کام سے نفرت ہو جس انسان سے نفرت ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو اپنی خواہشات کے لیے نہیں اپنی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو بغض ہے تب بھی نفرت ہے تب بھی محبت اور الفت ہے تب بھی اگر اللہ کی رضا ہے اللہ کے لیے ہے تو یقین جانے کی آئن اور کمالی ایمان ہے اللہ کے لیے محبت کی بنیاد پر کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے کسی سے بغض اور نفرت ہے تو یہ کمال ایمان ہے یہ نقص ایمان نہیں ہے کسی سے ناراض ہونا کسی کو برا جاننا اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ کمال ایمان ہے اگر اپنی خواہشات کے لیے ہے اپنے معاملات کے لیے ہے تو پھر یہ کمال ایمان نہیں ہے تو ان أحب الـ الف اللہ, اللہ. اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا حدیث ملعت <سطور> <سطور> <سطور> <سطور> دنیا دنیا ہے لعنت کی گئی ہے اس پر ملع معافی لعنت کرنا اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس پر بھی لانت کی گئی ہے اللہ ذکر اللہ مگر اللہ کا ذکر وما والا, والا اس کے معنی ہوتے ہیں جو اس کے قریب کرنے والا جو اس کے قریب کرنے والا عالم عالم جاننے والا متعلق مانا سیکھنے والا جی اپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الا ان الدنیا ملعونه خبردار بیشک دنیا پر لعنت کی گئی ہے و ملعون ما اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے الا ذکر الله مگر اللہ کی یاد و ما وا اور جو اس کے قریب کرنے والا ہو نمبر تین او عالم و عالم اور جاننے والا نمبر چار او متعلمن سیکھنے والا دنیا اور معا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ کو رسول اللہ علیہ اللہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ملعون قرار دے دیا ہے دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے مگر صرف اور صرف کتنی چیزیں ہیں چار چیزیں کہ جن میں کوئی لعنت نہیں ہے جن پر نمبر ایک ذکر اللہ اللہ کا ذکر اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو نماز بھی اس میں شامل ہے وغیرہ وغیرہ اس میں سارے کے سارے چیزیں اس میں شامل ہیں جس کے اندر ذکر اللہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے نماز ہے سب کچھ اس میں ہے اور اسی طرح جو لوگ تجارت کرنے والے ہیں تاجر ہیں اور دیگر معاملات کرنے والے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں سکھا دفتر میں کام کرتے ہیں کسی جگہ مزدور ہے اگر وہ نماز پڑھنے والے ہیں نماز کے پابند ہیں تو وہ بھی اس میں ذکر واہ کے اندر آ جائیں گے وما والا ہو جو اس کے قریب کرنے والا ہو. وما وا ہو جو اس کے قریب کرنے والا ہو ذکر کے قریب کرنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں وما والا جو اس ذکر کے قریب کرنے والی ہو وہ وہ اعمال کے جن سے اللہ تعالی محبت رکھتے ہوں اللہ تعالی کو پسند ہوں وہ اعمال کرنا یہ کیا ہے وما ما والا اس کے قریب کرنے والی چیزیں وعالم عالم جاننے والا جس کے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اور وہ تحلم یا علم کو سیکھنے والا صحیح نیت کے ساتھ اس میں قرآن حدیث براہ راست شامل ہیں یا قرآن اور حدیث کو سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ کیا ہے ان یہ ملون نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ کی لانت نہیں ہے اس کے اماس سوا سب چیز کیا ہے ملعون ہے چار چیزیں کون کون سی ہیں اللہ کی یاد اور جو اللہ کی یاد کے قریب کرنے والی دو عالم اور متعلق بس اس کے علاوہ سب کا سب ملون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے دیکھیے اللہ خبردار دنیا ملون دنیا دنیا لانت کی ہوئی ہے مافی اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی لانت کی گئی ہے اِلّا ذکر اللہ ذکر الله مگر اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد وما والا ہو جو اس کے قریب کرنے والا ہو عالم اور عالم او مت یا سیکھنے والا یہ چار ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے ان کے ماں سے وہ سب کا سب دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے میں نے بتا دیا کہ ذکر اللہ کے اندر عما والا کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تبلیلی جماعت والا ہے صوفی صاحب ہیں مجاہدین ہیں یہ سارے کے سارے ذکر اللہ و راما والا کے اندر شامل ہیں تاجر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں البتہ عالم اور مطالباً یہ خاص ہیں اس میں پڑھنے پڑھانے والے سارے کے سارے کے استاد شاگرد یہ سب کے سب اس میں کیا ہیں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محتاط تمام کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر و عافیت سے رکھیں سب کو حص و امان میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی تمام تر بدھائیاں نصیب فرمائیں اللہ تعالی میرے بھی آپ سب کے بھی حامی و ناصر ہوں